السلام علیکم الحمد للہ رب المین و سلاۃ بعد آت کیا خطبہ میرے بھائیوں فرمایا ہے ڈاکٹر حسین بن عبدالعزیز آلو شیخ نے یہ مسلم نبوی کے اماموں میں سے ایک امام ہیں مس نبوی کے خطیبوں میں سے ایک خطیب ہیں بلکہ مدینہ منورہ کی عدالت میں جج بھی ہیں اور یہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی اولاد میں سے ہیں اسی لیے انہیں کیا کہتے ہیں آلو شیخ آلو شیخ کیوں کہتے ہیں کہ شیخ محمد بن عبد کی اولاد میں سے ہیں بلکہ سعودی عرب کے جو موجودہ مفتی ہیں مفتی اعظم جو حد کا خطبہ دیتے ہیں وہ بھی امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی اولاد میں سے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس خاندان سے توحید کا بہت زیادہ کام لیا ہے تو میرے بھائیو آج کیا خطبہ موجودہ حالات کے بارے میں تھا کہ مسلمانوں کے جو حالات ہیں جس طرح مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں جس طرح مسلمان قتل ہو رہے ہیں ہلاک ہو رہے ہیں تو اس کے اسباب کیا ہیں اور کیسے ہم اس مرحلے سے نجات پا سکتے ہیں ان مصاہب سے کیسے ہم باہر نکل سکتے ہیں یہ آج کا موضوع ہے انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی خطبے کے شروع میں و دوسنا بیان کی نبی علیہ و والسلام کے رسول اور نبی ہونے کی گواہی دی آپ کے اوپر درود پڑا سلام پڑا آپ کی آل اور اولاد کے اوپر بھی سلام پڑا اور اس کے بعد فرمایا کہ بہت سے ممالک میں مسلمانوں کے حالات دکھ اور افسوس کا باعث ہیں خصوصاً ان اندھے فتنوں اور متنوع مصیبتوں کے ظہور پذیر ہونے کے بعد جن کا نشانہ مسلمان بنے ہوئے ہیں ان مسلمان مختلف مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور فتنے ہیں اندھے فتنے اندھے فتنے, فتنے کا مطلب کیا کہ ایک وہ فتنہ ہے سمجھاتی ہے کہ کیوں ہے معلوم ہوتا ہے کون ہے قتل کرنے والا کون ہوتا ہے قتل ہونے والا دشمنی کیا تھی وجہ کیا تھی اور ایک ہے اندھا فتنا قتل ہونے والے کو معلوم نہیں مجھے قتل کیوں کیا جا رہا ہے قتل کرنے والے کو معلوم نہیں کہ میں سے قتل کیوں کر رہا ہوں جیسا کئی اسلامی ممالک میں ہو رہا ہے کہ جن لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے ان سے قاتل کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے تو یہ جو ہے انہیں کہتے ہیں اندے فتنی تو امام صاحب کہتے ہیں کہ بہت سے ممالک میں مسلمانوں کے حالات دکھ اور افسوس کا باعث ہیں خصوصاً ان اندے فتنوں اور متنوع مصیبتوں کے ظہور پذیر ہونے کے بعد جن کا نشانہ مسلمان بنے ہوئے ہیں دین مال و جان عزت و آبرو اور گھر بار تباہ و برباد ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال دیکھ کر یہی کہا جا سکتا ہے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّا وَاللَّهُ الْمُسْتَعَان وَعَلَيْهِ تُقْلَان کہ ان حالات میں ایک اللہ سے مدد مانگتے ہیں اسی پہ بروسہ کرتے ہیں امام صاحب کہتے ہیں یاد رکھیں پیش آمدہ مسائل بحرانوں تکلیفوں اور مصیبتوں کا سب سے بڑا سبب تمام, تمام تر شعبہ زندگی میں ملجِ الٰہی اور ترزِ نبوی سے دوری ہے جی بتائیے میرے بھائیو کیا سبب ہے ان مصیبتوں کا جی اللہ کے کلام سے دوری نبی علی اصلاۃ والسلام کے فرامین سے دوری نہ اللہ کی بات ہم مانتے ہیں نہ اللہ کے رسول کی حدیث کو پر عمل کرتے ہیں یہ سب سے بڑا سبب ہے ان مصیبتوں کا پھر انہوں نے ایت پڑی و ماساب کم مصیبت یہ ایت میرے وہ بھائی دھیان سے سنے جو پریشان رہتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں کہ مصیبتیں کہاں سے آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم پر جو مصیبت بھی آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے اور تمہارے بہت سے گناہوں سے اللہ درگزر فرماتا ہے یعنی کہ اللہ ہر گناہ کے اوپر مصیبت نہیں بھیج رہا بہت سے گنا تمہارے ایسے ہیں اللہ معاف کر دیتا ہے نظر انداز کر دیتا ہے درگزر فرماتا ہے کسی کسی مصیبت کسی کسی گنا پلا مصیبت نے حاضر کرتا ہے اور پھر تم کہتے ہو مصیبت کہاں سے آئی اسی طرح فرمایا اللہ تعالی نے بہر الفساد فی البر بما کسبت اید الناس بر بعض بیما کا سبت عید کہ کے و بر میں بحر و بر میں تمہارے گناہوں کی وجہ سے فساد پھیل چکا ہے تو یہ یہاں سے بھی معلوم ہوا کہ دنیا میں جو فساد ہو رہا ہے وہ کس وجہ سے ہو رہا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے آپ علی اصلا اسلام کا فرمان ہے کہ مسلمان حکمران اللہ کے نازل کردہ احکامات پر عمل پیرا نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں خانہ جنگی میں مبتلا کر دے گا اور جناب علی کہتے ہیں کہ جو مصیبت آتی ہے گناہ کی وجہ سے آتی ہے اور صرف توبہ سے ہی اس کا اجالا ہوتا ہے مصیبت آ گئی اب یہ ختم کیسے ہوگی کیسے ہوگی توبہ سچی توبہ ایک وہ توبہ ہے جو عام طور پہ ہم کرتے رہتے ہیں منہ سے توبہ توبہ توبہ توبہ اس کے لیے ہم ہر وقت تیار رہتے ہیں یہ کوئی توبہ نہیں ہے توبہ جو دل سے نکلے اللہ کے ساتھ وعدہ ہو کہ یا اللہ یہ گنا دوبارہ میں نہیں کروں گا جو ہو گیا وہ تو معاف کر دے یہ ہوتی ہے سچی توبہ باقی منہ سے توبہ توبہ کہہ لینا یہ تو ہر کوئی کہہ سکتا ہے چناچے گنا اور رب و سماوات کے احکامات کی مخالفت موجودہ نعمتوں کو زیل کر دیتی ہے اور آئندہ ملنے والی نعمتوں میں رکاوٹ بن جاتی ہے کیا چیز میرے ساتھ ہیں رکاوٹ بنتی ہے گنا اور رب و سماوات کے احکامات کی مخالفت اللہ کہتا ہے مثلا سود نہ لو آپ لیتے ہیں اللہ کہتا ہے بدکاری نہ کرو آپ کرتے ہیں تو یہ آپ جب اللہ کے احکامات کی, کی خلاف ورزیاں کریں گے جو پہلے سے موجود نعمتیں ہیں اللہ وہ اٹھا لیتا ہے اور آنے والی نعمتوں کو اللہ روک لیتا ہے امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بات قرآن مجید میں ایک ہزار سے زید بار موجود ہے کون سی بات کہ گناہوں کی وجہ سے نعمتیں اٹھ جاتی ہیں اور آنے والی نعمتیں رک جاتی ہیں گناہوں کی وجہ سے چنانچہ مسلمانوں کے خون بہنے اور ہلاک ہونے کا باعث بننے والے فتنوں کے یقے بعد دیگرے جاری رہنے کا ایک ہی سبب ہے اور وہ ہے الانیا طور پہ کتاب و سنت کے منت کی مخالفت ایک فتنہ دوسرا آج اسلامی ملک میں فتنہ ہے پھر ادھر چلا گیا پھر ادھر چلا گیا ختم ہی نہیں ہو رہے جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں فتنے سن رہے ہیں کیوں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہم الانیا طور پہ چھپ چھپ کر بھی نہیں سب کے سامنے سر عام اللہ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں مسند امام احمد میں ہے کہ نبی علی اسلام نے فرمایا جب میری امت میں سر عام گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سب کو عذاب میں مبتلا کر دے گا جب یہ حقیقت کون سی حقیقت کہ مصیبتیں آتی ہیں گناہوں کی وجہ سے خصوصاً وہ گنا جو سر عام کیے جائیں اور ان گناہوں کی وجہ سے آنے والی نعمتیں رک جاتی ہیں جب یہ حقیقت جو کہ کتاب و سنت کے منج سے دور رہنے والے بہت سے لوگوں سے مخفی ہے واضح ہو چکی یعنی کہ امام صاحب نے کہا کہ میں نے ایتیں پڑھ دیں حدیثیں پڑھ دیں جس سے یہ واضح ہو گیا کہ مصیبتیں آتی ہیں گناہوں کی وجہ سے جب یہ حقیقت واضح ہو گئی لیکن یہ حقیقت بہت سے, بہت سے لوگوں سے مخفی ہے وہ کیا کہیں گے جی مصیبت کیوں آئی ہے جی ایسے ہو گیا تھا فلاں جگہ پہ سراخ ہو گیا تھا یعنی یہ دیکھیں گے بھئی یہ سوراخ کس نے کیا ابھی جو پاکستان وغیرہ میں زلزلہ آیا علماء کلام نے بتایا گناہوں کی وجہ سے آیا افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کئی صحافیوں نے باقاعدہ مولوں کا مذاق اڑایا پھر یہ کہ کہتے ہیں زلزلہ گناہوں کی وجہ سے آیا تو اب ایسی قوم پہ عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا جہاں کے لوگ شریعت کی ان باتوں کا بھی مذاق اڑائیں تو کہتے ہیں جب یہ حقیقت جو کہ کتاب و سنت کے من سے دور رہنے والے بہت سے لوگوں سے مخفی ہے واضح ہو چکی تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کچھ بنیادی اور انتہائی عظیم اصول ہیں اگر مسلمان انہیں اچھی طرح جان لیں اور ان پر عمل پیرا ہو جائیں تو بہت سی برائیوں محلک مصیبتوں اور سنگین فطروں سے محفوظ ہو جائیں گے پہلے سبب بتا دیا انہوں نے گنا اب علاج بتانے لگے ہیں کہتے ہیں علاج میں بتاؤں گا کئی اصولوں کی شکل میں پہلا اصول اللہ سے سچی توبہ کریں لفظ کیا بولا انہوں نے سچی توبہ توبہ نہیں کہا اللہ سے سچی توبہ کریں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ سرات مستقیم کی طرف رجوع کریں شریت الہی کی پابندی کریں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تعمیل کریں یہ ہے سچی توبہ جھوٹی توبہ کیا ہے یا اللہ میں سود لے بیٹھا ہوں معاف کر دے کل کو پھر لینا ہے یا اللہ میں رشوت لے رہا ہوں معاف کر دے دیکھ کر پھر بھی لینی ہے یہ جو کہ ہم ایک دوسرے کو دے سکتے اللہ کو نہیں دے سکتے توبہ کے ذریعے ہی اسلام ممکن ہوگی زندگی خوشگوار ہوگی اور لوگوں کو ہر قسم کے شر تکلیفوں مصیبتوں اور بحرانوں سے نجات ملے گی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنوں تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ کامیابی کس میں ہے گناہوں کی توبہ کر اللہ سے معافیاں مانگ لیں اللہ تعالی اپنے نبی ہود علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الی یرسل السماء علیکم اضرارا و یزیدکم قوتن الى قوتکم ولا تتولوا مجرمین میری قوم تم اپنے پرور دگار سے گناہوں کی بخش مانگ لو اور پھر اس کی طرف پلتا ہو کس کی طرف اللہ کی طرف وہ تم پر آسمان سے موسرا دار بارش نازل فرمائے گا کہ سالی ختم ہو جائے گی رزق نازل ہوگا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید اضافہ فرمائے گا توبہ کے فوائد بارشیں نازل ہوں گی موجودہ قوت میں اللہ مزید اضافہ فرمائے گا اور مجرم بن کر روح گردانی مت کرو توبہ کر لو مجرم بن کے نہ پھرو خیر و بلائی کی تمام صورتیں توبہ اور اپنی اصلاح کے ساتھ منسلک ہیں یعنی کہ خیر و بلائی جتنی بھی ہے وہ کیسے آئے گی توبہ کے ذریعے اور اپنی اصلاح کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فعین یتوبو یقو خیل الحم امام صاحب نے جب یہ عید پڑھی آج تو انہوں نے اس کو کہا کہ اس کو پر غور کرو دھیان سے غور کرو امام صاحب نے کہا اسپیشلی کہا انہوں نے کہ فَا إِن يَتُوبُوا يَكُن خَيْرًا لَّهُمْ اللہ کہتے ہیں اگر یہ توبہ کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اور اگر یہ توبہ سے راز کریں توبہ نہ کریں تو يعذبهم الله عذابًا عليمًا في الدنيا والآخرۃ تو اللہ دنیا میں بھی عذاب دے گا آخرت میں بھی عذاب دے گا۔ تو یہ ہے عذاب جو نازل ہو رہا ہے توبہ نہ کرنے کی وجہ سے سچی توبہ نہ کرنے کی وجہ سے فرمایا جب اللہ کا عذاب آئے گا پھر کیا ہوگا وما لهم في الارض من ولي لهم ولا جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر اس درتی پہ نہ ان کو کوئی دوست ملے گا نہ مددگار ملے گا اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے واجبات تر کرنے اور حرام کردہ امور کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے پیدا ہونے والے فساد کو دور کر کے توبہ کرنے سے آزمائشی اور مصیبتیں اٹھا لی جاتی ہیں فساد کیسے پیدا ہوا واجبات تر کر کے واجبات بتا سکتے ہیں چند ایک واجبات تاکہ مجھے پتا چلے آپ میرے ساتھ ہیں واجبات جو ہم نے ہوئے ہیں مثلا نماز فرض روزے نہیں رکھے جاتے کئی اسلامی ممالک میں رمضان کے مہینے میں دن کے ٹائم ہوٹلوں میں سر عام لوگ کھانا کھا رہے ہیں تو کیا یہ فرائض نہیں ترکیے جا رہے حج آپ کے اوپر فرد ہو چکا کئی فیکٹریوں کے آپ مالک ہیں حج نہیں کر رہے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے بھائی نے توجہ دلائی ہے داڑھی آپ نہیں رکھتے یہ سارے واجبات ہیں ان کی وجہ سے فساد پیدا ہوتا ہے اور حرام کردہ امور کا ارتکاب کرنا جو چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں وہ کرنا واجب نہ کرنا چھوڑ دینا اور حرام جو امور ہیں وہ ان کا ارتکاب کرنا مثلا سود لینا بدکاری کرنا یتیم کا مال کھانا کسی پہ تومت لگانا غیبتیں کرنا جھوٹ بولنا شلوار ٹخنوں سے اوپر رہنی چاہیے اسے ٹکنوں سے نیچے رکھنا یہ سارے کام حرام ہیں تو امام صاحب کہتے ہیں واجبات تر، تر کرنے اور حرام کردہ امور کا ارتقاب کرنے کی وجہ سے پیدا ہونے والے فساد کو دور کر کے توبہ کرنے سے آزمائشی اور مصیبتیں اٹھا لی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان اللہ وانت وما کان اللہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی موجودگی میں انہیں عذاب نہیں دے گا کس کی موجودگی میں نبی علی اسلام کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو عذاب نہیں دوں گا جب تک آپ ہیں میں ان کو عذاب نہیں دوں گا تو آپ اب ہیں کہ چلے گئے اور حاضر ہیں کہ چلے گئے اگر حاضر ہیں تو پھر تو قیامت تک عذاب نہیں آنا چاہیے لیکن آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ میں اس وقت تک عذاب نہیں دوں گا جب تک آپ حاضر ہیں موجود ہیں اور فوت ہو گیا تو اب عذاب آ سکتا ہے اور فرمایا دوسری شکل کہ جب میں عذاب نہیں دوں گا اس وقت جب کہ یہ توبہ استغفار کر رہے ہوں دو چیزیں جب تک موجود ہیں عذاب نہیں آئے گا نمبر ایک نبی علیہ السلام جب تک زندہ تھے گارنٹی تھی عذاب نہیں آئے گا نمبر دو جب تک لوگ توبہ استغفار کرنے والے ہیں عذاب نہیں آئے گا بلکہ توبہ طرح طرح کی خیر و برکت کے نزول اور خوشی و مسرت کے حصول کا ذریعہ ہے خیر و برکت کی تلاش میں ہم مارے مارے پھر رہے ہیں امام صاحب بتا رہے ہیں خیر و برکت کیسے نادر ہوتی ہے جی توبہ کرنے سے خوشیاں کیسے ملتی ہیں توبہ کرنے سے فرمانے بالی تعالی ہے دلیل دی انہوں نے ان کا بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا ایت اللہ تعالیٰ کی سورہ رب اپنے رب سے گناہوں کی بشش مانگ لو سمتو بھول اس سے توبہ کر لو نیلاد مسما ایک وقت تک تمہیں خوشحالی عطا فرمائے گا فق ان فضلہ اور زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ بھی دے گا اسی طرح نوح علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں فَقُلْتُ تس رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ کا میں نے ان سے کہا کون کہہ رہے ہیں میں نے کہا <سؤال> نور السلام رب کو کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں نے اپنی قوم سے کہا ہے کہ تم اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگ لو انہوں کا غفارا بے شک وہ معاف کرنے والا ہے جب اللہ سے گناہوں کی معافیاں مانگو گے فائدہ کیا ہوگا اللہ تم پہ موسلا دار بارش بھی برسائے گا وہ بنی اور تمہاری مدد کرے گا کیسے تمہیں مال دے گا تمہیں بیٹے دے گا بیٹے کیسے ملتے ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے سن لیں فرمایا مدد اللہ مدد کرے گا کیسے توبہ استغبار کرو گے بارشیں بھی نازل ہوں گی اور بارشیں وہ بھی عذاب والی نہیں رحمت والی بارشیں نازل ہوں گی اللہ مال دے گا اللہ بیٹے دے گا جناتم انہارا تمہارے لیے بغات بنا دے گا تمہارے لیے نہریں بنا دے گا یہ خوشحالی کی علامت ہے یہ معاشرہ جو ایسا معاشرہ ہو لیکن یہ تب ہوگا جب توبہ استغبار کریں گے یہاں چھوٹی سی وضاحت کر دوں کئی ہمارے بھائی سوچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ نعمتیں یورپ میں تو موجود ہیں وہ تو گناہ کے اوپر گناہ کیے چلے جا رہے ہیں سبزہ بھی ہے نہریں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں مال بھی ہے بارشیں بھی ہوتی رہتی ہیں تو میرے بھائی وہ اللہ کی رحمت نہیں ہے اس کے بارے میں اللہ نے چوتھے اس بارے میں کہا ہے کہ یہ کافر یہ نہ سمجھیں کہ جو میں نے ان کو مال دیا ہے اولاد لاد دی ہے یہ ان کے لیے نعمت ہے نہیں میں ان کو مزید نعمتیں دے کر رسی ڈیلی کر رہا ہوں اور پھر میں پکڑ لوں گا دوسرا اصول پہلا اصول امام صاحب نے مصیبتوں سے نکلنے کا کیا بیان کیا ہے جی توبہ استغفار اخبار آپ میرے ساتھ ہیں اس کا مطلب یاد کر کے جانا ہے اس سبق انشاءاللہ پہلا اصول کیا توبہ استغفار آپ دوسرا سنیے گا کثرت کے ساتھ نیکیاں اور عبادات بجا لائی جائیں ان کے ذریعے مصیبتیں دور ہوتی ہیں نعمتیں ملتی ہیں دلیل کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے جو اللہ سے ڈرے تو اللہ تعالی اس کے لیے تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے کس کے لیے جو اللہ سے تو اللہ سے ڈرنے والے کی نشانی کیا ہوتی ہے جی گناہ کے قریب نہیں جائے گا گنا کرتے ہوئے آپ سے ڈرے گا نا کوئی عورت مل گئی اسے تنہائی میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے لیکن وہ جان رب سے ڈر رہا ہے کیسے ڈر رہا ہے رب سے ڈر رہا ہے یہ ہے اللہ سے ڈرنا روزہ رکھا ہوا ہے اور کمرے میں تنہا ہے جوس ہر چیز پڑی ہے کیوں نہیں کھا رہا کیوں نہیں پی رہا اللہ سے ڈر سے یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے جو میرے بھائی مصائب میں پھنسے ہوئے ہیں سن لیں اللہ کا فرمان منگے اور اسے ایسی جگہ سے اللہ رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا انسان سوچ رہا ہوتا ہے میں رزق مجھے یہاں سے ملے گا ادھر کروں وہ کروں یہ کروں اللہ کسی ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوتا اور جو بھی اللہ پہ توکل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نیکو کار اور صدقہ کا خیرات کرنے والا اللہ کی رام مال لٹانے والا نیکوکار صدقہ خیرات کرنے والا شخص ایک لشکر کا مالک بن جاتا ہے جو اس کا نیند کی حالت میں بھی دفاع کرتے ہیں اور جس کے دشمن ہوں مگر کوئی حمایتی لشکر نہ ہو تو ایسے شخص کو دشمن کی پکڑ دشمن کسی نہ کسی دن پکڑ لے گا چاہے کچھ تاخیر ہو جائے تو اب حمایتی لشکر کیا آپ کا نیکیاں کرنا صدقہ خیرات کرنا یہ لشکر ہے آپ کا ایسے, ایسے اہل ایمان جو اطاعت الہی پر عمل پیرا ہوں۔ ممنوع کاموں سے حرام کاموں سے دور رہتے ہوں ان کا اللہ تعالی کی طرف سے خصوصی اہتمام ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی مکمل نگبانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان, اللہ يدافع عن آمنوا. کہ میں ان لوگوں کا دفاع کرتا ہوں جو ایمان والے ہیں صحیح ایمانوں میں ایمان والے اب تیسرا اصول پہلا اصول کیا تھا توبہ شار دوسرا کیا تھا قصد کے ساتھ نیکیاں تیسرا اصول جس وقت امت پہ فتنے سایہ فگن ہوں اور امت کی کشتی ازمائشوں کی ٹھاٹھے مارتی لہروں میں ہو تو ایسی صورت میں نجات پانے کے لیے وعدے راستے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ امن و سلامتی کے ساحل تک پہنچنا ممکن ہو اور امت کی مشکلات اور امت کی بیماریوں کا علاج قرآن و سنت کی روشنی کے بغیر بالکل ممکن نہیں ہے اور جس وقت امت کے چہرے پر ہر طرف سے مصیبتوں کے تھپڑے برس رہے ہوں تو کتاب و سنت میں مشکلات کا حل تلاش کرنے سے بہتر کوئی جائے نجات نہیں ہے تو تیسرا اصول کیا ہے کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لینا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وا تسیم و بحب اللہ جمی تفر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں مت پڑو آج آپ دیکھیں گے کہ ممبرو محراب پہ بھی بیٹھ کے کئی علماء کرام لوگوں کو اپنے اپنے فرقے کی طرف بلا رہے ہیں اپنے اپنے مسلح کی طرف جبکہ بلانا کدھر چاہیے قرآن کی طرف سب لوگ اپنے فرقے چھوڑ کے کدھر دیں اور اگر میں اپنے فرقے کی طرف بلاؤں دوسرے مولوی سب اپنے فرقے کی طرف اتحاد پیدا ہوگا کبھی نہیں ہوگا اتحاد ہو سکتا ہے صرف قرآن کے اوپر نبی اسلم کی عادیش کے اوپر ورنہ ہر کوئی کہے گا میرا بزرگ اچھا تمہارا بزرگ نہیں اچھا میرا مسلک اچھا تمہارا نہیں اچھا ایسے کام نہیں بنے گا اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَنزلنَا لَقَدْ أَنزلنَا كِتَابًا فِيهِ فَلَا <خِرون> ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے کیا تم اسے سمتے نہیں ہو کون سی کتاب قرآن, قرآن امام رحمہ اپنی معطا میں نبی علی السلات و السلام سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کتنی چیزیں جب تک تم انہیں تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے گمراہ نہ ہونے کے لیے کتنی چیزیں آپ دے کے گئے ہیں دو چار نہیں پانچ نہیں چھ نہیں دو چیزیں صرف کتاب اللہ اللہ کی کتاب اور فرمایا میری سنت دو چیزیں ہیں کوئی مسلک نہیں کوئی فرقہ نہیں کوئی جماعت نہیں کوئی پارٹی نہیں اللہ کا قرآن اور نبی علی السلام کی سنت آپ کی حادث اور آج مسلمان ہر مسلمان اپنے اپنے مسلک میں کتاب و سنت کو کوئی نہیں پوچھ رہا امام ابو دعود نے ارباد بن ساریا سے روایت کیا وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہمارے درمیان نبی علی اللہۃ و السلام نماز کے بعد خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے نماز کے بعد اور ہمیں انتہائی بلی خطبہ ارشاد فرمایا جس سے دل دہل گئے آنکھیں نم ہو گئیں تو ہم نے آپ سے ارض کیا اللہ کے رسول آج آپ نے ایسی باتیں کی ہیں جیسے آپ کا الدائی خطبہ ہو آپ ہمیں وسیعت فرمائے تو آپ نے فرمایا میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں نمبر ایک تکوا اللہ اختیار کرنا اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا نمبر دو تمہارا حکمران غلام ہی کیوں نہ ہو اس کی بات ضرور سننا اور اطاعت کرنا حکمران کی بات سننی بھی ہے ماننی بھی ہے چاہے وہ غلام ہو آپ بہت بڑے چوہدری ہیں آپ بڑے خاندان کے ہیں قریشی ہیں آشمی ہیں لیکن حکمران کو غلام بن گیا دکے سے فوج کے ذریعے جیسے بھی بن گیا اس کی آپ کیا کہہ رہے ہیں بغاوت کر دو اس کے خلاف انقلاب لے آؤ نہیں آپ کہہ رہے ہیں اس کی بات ماننی ہے جب تک کہ وہ کوئی ایسی بات نہ کرے جو شریعت کے جب شریعت کے خلاف بات کرے پھر بغاوت کریں گے نا نہیں نہیں, نہیں. پھر وہ بات نہیں ماننی یہ نہیں کہ تلواریں لے کے میدان میں آ جاؤ کیونکہ جو بھی حکمران آئے گا اس سے غلطیاں تو ہوں گی کسی نہ کسی مسئلے میں کتاب و سنت کے خلاف کوئی نہ کوئی آرڈر جاری کرے گا حکمران پھر تو کوئی بھی حکمران نہیں رہ سکتا تک نہیں حکمرانوں کی بات مانیں اسلام میں حکمران اور رعایا ایک چیز ہے متحد آپس میں یہ جو لڑانے والا سسٹم ہے نا جمہوریہ جس کو کہتے ہیں لڑ رہی ہیں ایک یہ حکمران حسب اختلاف ہے یہ حسب اقتدار ہے یہ ان کے دشمن ہیں وہ ان کے دشمن ہے تو یہ لڑتے رہتے ہیں قوم کو لڑا رہے ہیں اسلام یہ چیز نہیں ہے سب ہی حکومت کے ساتھ لیکن حکومت کا جو آرڈر شریعت کے خلاف ہوگا بس وہ نہیں ماننا تو آپ فرما رہے ہیں کہ اے تمہارا حکمران غلام ہی کیوں نہ ہو اس کی بات ضرور سننا اور اطاعت کرنا تم میں سے جو زندہ رہا وہ بہت اختلافات دیکھے گا دیکھے گا حکومت میں بڑے اختلافات ہیں تو تم میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینا بلکہ اپنی داڑوں سے دپوچ کر رکھنا سنت کو چھوڑنا نہیں سنت کو نیز اپنے آپ کو دین میں نت نئے امور سے بچانا ان کی بدعات سے کیونکہ ہر قسم کی بدعت گمرائی ہوتی ہے چنانچہ پرفتن دور میں کتاب و سنت کو تھام کر رکھنا تنازعات اور لڑائی جھگڑے میں کتاب و سنت کو فیصل ماننا یہی وہ واحد راستہ ہے جس سے عالم اسلامی میں پائے جانے والے انواع اقسام کے انحراف استراب اور بے چینی کا خاتمہ ہو سکتا ہے چوتھا اصول پہلا کیا تھا دوسرا کثرت سے نیکیاں کرنا تیسرا کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لینا چوتھا اصول امن و امان ہر ملک و قوم میں مقصود و مطلوب ہے ہر قوم چاہتی ہے ہمارے ہاں امن و آپ کا فرمان ہے آپ علیہ السلام کا جو شخص اپنے گھر میں پر امن رات گزارے میرے وہ بھائی حدیث دھیان سے سنیں جو شکوا کرتے رہتے ہیں میرے پاس مکان نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے دوسرے لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں اس کے پاس دو کوٹھیاں ہیں دو پلاٹ ہیں اس کی تنخواہ تین ریال ہے میری پانچ سو کیوں ہے وہ میرے بھائی حدیث دھیان سے سنی جو شخص اپنے گھر میں پر امن رات گزارے سکون سے رات گزاری ہے بدنی طور پہ صحیح سلامت تو کوئی بیماری نہیں لگی ہوئی بڑی بیماری کوئی نہیں ہے رات پر امن گزارتا ہے سکون ہے اور بدن صحیح سلامت ہے اور اس دن کا کھانا بھی اس کے پاس ہے کتنے دنوں کا ایک دن کا ہمارے پاس کئی سالوں کا ہوتا ہے پھر بھی چکس چلاتے رہتے ہیں آپ فرما رہے ہیں رات پر امن گزارے بدن صحیح سلامت ہو اور اس دن کا کھانا بھی اس کے پاس موجود ہو گویا اس کے لیے ساری دنیا جمع کر دی گئی ہے وہ تو نیمتوں میں ہے سکون کی نیند آپ نے لی ہے اور بدن صحیح سلامت ہے کوئی بیماری نہیں لگی ہوئی ایک دن کا کھانا موجود ہے اگلے دن کا بھی اللہ دے گا جب آپ مزدوری کریں گے محنت کریں گے یہ بات یہ نشین کر لیں انہوں نے کہا یہ چوتھا اصول ہے امر و امان لیکن امر و امان ملے گا کیسے اب کہتے ہیں بات نشین کہ امن کی بنیاد عقائد اقوال افعال اور رہن سہن ہر اعتبار سے اللہ تعالی پر ایمان لانے میں پشیدہ آئے اللہ پہ ایمان لائیں عقیدے کے لحاظ سے بھی قول کے لحاظ سے بھی عمل کے لحاظ سے بھی زندگی کے تمام شعبوں میں قرآنی احکام نبوی تعلیمات اور پوری شریعت اسلامیہ پر عمل کرنا امن و سلامتی کا بنیادی رکن ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ دینا ایماندون جو لوگ ایمان لے آئیں اور ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہ کریں تو انہ, انہیں لوگوں کے لیے عمل ہے اور یہ ہے دہیت جب بھی کسی ملک میں اللہ کی شریعت سے انہیں ہوگا خاشات نفس کی پیروی ہوگی تو وہاں مطلوبہ امن و امان نہ پید ہوگا بلکہ وہاں امن و امان کی جگہ خوف بے چینی اور دہشت کا راج ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مکان فکفرت بن امدا کا اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے مثال سننے والی ہے فرمایا جو امن و چین سے رہتی تھی یعنی کے بستی کے لوگ امن و چین سے رہ رہے تھے اور ہر طرف سے کھلا رزق بھی پہنچ رہا تھا پھر اس بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی نہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کرتوتوں کا مدہ یہ چکھایا کہ ان پر بھوک اور خوف کو مسلط کر دیا کھانا بھی نہیں ملتا اور ڈر دہشت گردی یہ سارے کام ہو رہے ہیں پانچواں اصول نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں باہمی تعاون اور خیر و حد کے کاموں میں یکجہتی پوری امت کے لیے قوت کا اہم ترین سبب ہے یعنی کہ مسلمان آپس میں متد ہو کے رہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وا تسیم و بحب اللہ جمیفر رکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور جدا جدا نہ ہو جاؤ امت اسلامیہ جن مصیب و مسائل کا شکار ہے جن کی وجہ سے امت کی طاقت کو کمزور کر دیا گیا شان و شوکت کو خاک میں ملایا گیا ان میں سے ایک بڑا مسئلہ باہمی اختلاف فرقہ واریت داخلی تنازعات اور انتشار ہے اللہ فرماتے ہیں وَلَا ان تنازعات میں مت پڑو ورنہ تم ناکام ہو جاؤ گے تمہاری ہوا تک اکھڑ جائے گی اس لیے ڈٹے رہو اللہ تعالیٰ ڈٹے رہنے والوں کے ساتھ ہے یعنی کہ آپس میں اختلاف نہیں کرنا اور یہ پارٹیاں بنا لینا یہ جو کئی مسلمان مالک میں پارٹیاں ہیں نا مختلف چاہے سیاسی ہوں چاہے کوئی بھی ہو اس سے امت میں اتحاد پیدا ہوتا ہے کہ انتشار پیدا ہوتا ہے انتشار پیدا ہوتا ہے مجھے افسوس ہے میں بار بار کہتا ہوں کہ عجیب بات یہ ہے کہ جن ممالک میں یہ سسٹم موجود ہے انتشار والا وہ الٹا سعودی عرب کے اوپر حیران ہوتے ہیں کہ جی یہاں پہ بادشاہت ہے یہاں پہ بادشاہت ہے انتشار نہیں ہے بادشاہ ضرور ہے انتشار نہیں ہے ہر آدمی اپنے کام میں لگا کاروبار شادی بیاہ اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ میں نے کس کو ووٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا کس کی ٹانگ کھینچنی ہے کس کی نہیں کھینچنی ہے ایسا کوئی چکر نہیں ہے آپ علیہ اسلام کا فرمان ہے بہ بغت اور حسد نہ رکھو ایک دوسرے سے منہ مت موڑو اور اللہ کی بندگی کرتے ہوئے بھائی بھائی بن جاؤ کسی بھی مسلمان کے لیے اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلقی جائز نہیں ہے یہ ہے اتحاد کی دعوت امام صاحب دے رہے ہیں بھائی بھائی بن جاؤ بوگت نہ رکھو دوسرے سے حسد نہ رکھو کسی مسلمان بھائی سے آپ تین دن سے زیادہ ناراض نہیں رہ سکتے اور وہاں پہ کیا صورتحال ہے کل بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں ایک بتیجے نے چچے کو چچا کو مارا ہے ووٹ کی وجہ سے اور پھر خود بھی خودکشی کر لی ہے اس کی پارٹی اور تھی اس کی اور تھی دونوں کا پہلے جھگڑا ہوا پھر بتیجے نے چچا کو گولی ماری بعد میں خود بھی خودکشی کر لی آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لوگوں ملت کا التزام کرو یعنی قوم کے ساتھ مل کر رہو اپنے آپ کو فرقہ واریت سے بچاؤ آپ نے یہ بات تین بار فرمائی تاریخی واقعات اس بات پر سب سے بڑے گواہ ہیں کہ فرقہ واریت ہلاکت اور گروہ بندی فرقہ واریت ہلاکت اور گرو بندی تباہ و بربادی کا باعث ہے پھر امام صاحب نے چند ایک شیر کہے ہیں وہ ان کا ترجمہ یہ ہے کہ مجھے اندرس کی سرزمین سے اندرس کس ملک کو کہتے ہیں آج کل اسپانیہ اسپین یہ اندر ہے تو کہتے ہیں مجھے اندر کی سرزمین سے موتزد اور موتمد کا نام بے رخی پر مجبور کر دیتا ہے اصل میں جب مسلمان ایک تھے ایک خلیفہ ہوا کرتا تھا انہی دنوں عباسی حکمرانوں میں ایک خلیفہ گزرا موتزد اور ایک گزرا ہے موتمد اب یہ انہوں نے لقب رکھے تھے اپنے لیکن پوری دنیا ان سے ڈرتی تھی اب اندروس میں کیا ہوا پہلے مسلمان ایک تھے پھر تقسیم ہو گئے چھوٹے چھوٹے ملک بن گئے اب نام چھوٹے چھوٹے بادشاہوں نے اپنے کیا رکھے موت موتمد تو یہ شاعر ہنس رہا ہے کہ دیکھو نام کیا رکھا ہے اور رسیت کیا ہے تمہاری یعنی کہ ان کے اختلافات کا مذاق اڑا رہا ہے کہ تم آپس میں تقسیم ہو چکے ہو چھوٹے چھوٹے تم نے شہروں میں اپنے آپ کو بادشاہ بنا لیا ہے اور نام رکھے جی موت مو تمد تو کہتے ہیں مجھے اندر کی سرزمین سے موتزد اور موتمد کا نام بے رخی پہ مجبور کر دیتا ہے یہ دونوں القاب غیر مناسب جگہ پر ایسے ہی ہیں جیسے بلی اپنے بال کھڑے کر کے شیر کی شکل بنانے کی کوشش کرے مسلمانوں پر تقویٰ الہی اختیار کرنا لازمی ہے چنانچہ تمام مسلمان کتاب اللہ کو اپنے لیے منج و فیصل مانے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مسل راہ بنائی راشدین کی سیرت کو اپنے لیے رہبر و رہنما بنائیں اور اگر اس طرح زندگی سے ذرا برابر بھی ہٹے تو ان کی حالت شاعر کے ان اشار کا مزدا ہوگی پھر امام صاحب نے شیر پڑھے ترجمہ یہ ہے ہر کسی کی اپنی رائے ہے اور اسی کی تائید کرتا ہے بلکہ اس کی وجہ سے اپنے بھائیوں کے ساتھ دشمنی بھی مول لے لیتا ہے کس کی وجہ سے اپنی رائے کی وجہ سے بائیک کب دشمن بن جاتا ہے اگر تنازع کھڑے ہونے پہ اختلاف پیدا ہونے پہ بغیر کسی تاخیر کے اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کروا لیتے ان کے قرآن سے تو اختلاف کے بعد مزید باہمی محبت کرنے والے ہوتے دشمنوں کے غید و غضب اور شیطان کی رسوائی کا باعث بننے والے ہوتے تو کیا مسلمان اتنے عظیم مصائب و مسائل میں صحیح راستے کی جنم رجوع کریں گے اور ایک جھنڈے تلے جمع ہو جائیں گے کہ قرآن و سنت ان کا دستور ہو شریعت رحمان فیصل ہو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ جلد از جلد اس کام کی توفیق دے وہ دعائیں سننے والا قبول کرنے والا ہے چھٹا اور آخری اصول یہ ہے کہ تمام لوگ فتنے نمودار ہونے کے وقت جب فتنے آ فساد ہو تو شریع قرانی اور نبوی تعلیمات کو مثل راہ بنائیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا امر من ولو ردوه امر اور جب ان کے پاس کوئی امن یا جنگ کا معاملہ آتا ہے تو وہ سب کے سامنے اسے پھیلا دیتے ہیں افراتفری ان کے قائم کر دیتے ہیں پیدا کر دیتے ہیں لیکن اگر وہ اس معاملے کو اللہ کے رسول کے پاس لے جاتے یا اپنے ذمہ داران تک پہنچا دیتے تو باریک بین اہل علم اسے سمجھ جاتے یعنی افراتفری سے بچنا چاہیے جب کوئی فتنہ پیدا ہو تو آپ اس کا حل تلاش کرنے کے لیے حکومت کے پاس جائیں یا علماء کے پاس جائیں اور آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ فتنوں کے وقت عبادت میری طرف حجرت کی طرح ہے فتنوں کے وقت عبادت میری طرف حجرت کی طرح ہے مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ زبان اور قلم کا معاملہ اب زبان اور قلم کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ زبان اور قلم کا معاملہ فتنہ پروری اور شر انگیزی میں بہت ہی خطرناک ہے کیونکہ فتنوں کے اوقات میں غلطیوں اور لفظوں کا زیادہ امکان ہوتا ہے علماء کرام قائدین مفکرین صحافیوں کی فتنہ کے اوقات میں ذمہ داری ہے کہ کسی بھی بات کو نشر کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کرنے اور کسی بھی ایسے اقدام سے گریز کریں جس سے فتنے کی آگ بڑھ اٹھے قوم کو آپس میں لڑانا پارٹیوں کو آپس میں لڑانا قائدین کو آپس میں لڑانا علماء کو آپس میں لڑانا یہ غلط ہے نبی علیہ السلام سے منقول ہے کہ گونگے بہرے اندھے فتنے رنما ہوں گے جو ان کی طرف بڑھے گا فتنے بھی اس کی طرف بڑھیں گے اور ان فتنوں میں زبانی کلامی شرکت تلوار چلنے کی مانند ہوگی ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حقیقی فتنہ زبان سے بپا ہوتا ہے ہاتھ سے نہیں نیز اس بات کی تعید میں آج کل کے زمینی شواہد بھی موجود ہیں جن کی وجہ سے بہت نقصان ہوا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآن و سنت کو بابرکت اور نافع بنائے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں امام صاحب کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور اللہ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے لیے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں آپ سب بھی اس سے اپنے گناہوں کی بخش مانگیں وہ بہت ہی بخشنے والا نہت رحم کرنے والا ہے دوسرا خطبہ میں اپنے رب کی ہمد بیان کرتا ہوں اور اسی کا شکر گزار ہوں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برق نہیں وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں ہم دو سرات کے بعد میں اپنے تمام میں اپنے آپ اور تمام سامعین کو تقویٰ الہی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ متقی ہی کامیاب و کامران اور دنیا و آخرت میں سعادت مند ہوگا مسلمانوں ہمیں مملکت حرمین شریفین میں بڑی بڑی نعمتیں میسر ہیں سعودی عرب کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ بہت نعمتیں وہ کہہ رہے ہیں اور انہوں نے یہ گفتگو کرتے ہوئے خاص طور پہ کہا کہ میں مخاطب کرتا ہوں سعودیوں کو بھی اور جو یہاں پہ مقیم ان کو بھی کہ یہاں اس ملک میں بڑی بڑی نعمتیں میسر ہیں جن میں سے ایک نعمت کیا ہے نفاد شریعت کہ یہاں پہ کافی حد تک شریعت کیا ہے نافذ ہے حکمران اور ریا میں یک جہتی ہے حکمران اور ریا ایک ہیں ان کی وجہ سے یہاں پر امن و امان خوشحالی اور استحکام موجود ہے اس لیے یہاں رہنے والے تمام لوگوں کو ان نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے آپ یہاں پہ آئے ہیں کیوں آئے ہیں کیونکہ یہاں پہ امن ہے اگر یہاں پہ یہ ڈاکوں والے چوروں والے چکر ہوتے تو آپ یہاں پہ کام کرنے کے لیے نہ آتے تو کہتے ہیں یہاں پہ جو امن و امان ہے اس کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کریں اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کریں حکمران و رعای میں حق و سچ پر یکجہتی قائم رکھنے کے لیے بھرپور کوشش کرتے رہنا چاہیے وآخر دعوانا الحمد رب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہاں پہ بیٹھنا سننا کہنا قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جمعے کی برکات سے ہمیں بھی فائدہ اٹھانے کی توفیق نہایت فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے مریضوں کو شفا دے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جہاں بھی ہے مدد فرمائے جن کو پر قرضہ ہے اللہ تعالیٰ انہیں قرضے سے نجات دلائے جن کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ انہیں اولاد دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں روز قیامت نبی علیہ السلاۃ والسلام کے با برکت ہاتھوں سے جامع کوسر پینے کی توفیق نعاد فرمائے اللہ تعالیٰ کرے کہ روز قیامت ہمیں آپ کی شفات ملے بلکہ اس سے بھی پہلے اللہ کرے کہ مرتے دم کلمہ پڑھنا نصیب ہو مرتے دم ہمارے منہ سے نکلے اشد اللہ الحلّہ اشد اللہ محمد رسول اللہ و آخ الحمد اللہ رب العالمین